اور اللہ کی بندک کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راگیر اور اپن باندی غلام سے بے شک اللہ کو خوش ناؤ آتا کوئی اترانی والے بڑائی مارنی والا